وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے اور ان کے عمال کو وہ ضائع کر دے گا